لذین آمنو امر مسلح یعنی نماز کا بیان بھائی آکامات کے اندر پھر امور مسلح آتے ہیں نہیں یہ امر مسلح ہے نماز کا بیان ایمان والوں نہ قریب جو نماز کے اس سال میں کہ تم نشے والے ہو میں پہلے عرض کر چکا تھا کہ شراب کی حرمت ایسا ایسا ہوئی ہے پہلے نا کا اظہار کیا گیا تھا کہ تب امن و سا کروں ہر اس خان آپ پھر کہا گیا تھا کہ اس کے اندر نفے بھی ہیں نقصانات بھی ہیں لیکن نقصانات کیا ہیں زیادہ ہیں نفے تھوڑے ہیں پھر یہ کہا گیا کہ نماز کے وقت شراب نہ پیو نشا ہو جاتا ہے تو پتہ تو چلے کیا پڑھ رہے ہو ایسا نہ ہو کہ لا آب کیا آب پڑھنا شروع کر دو جیسے حضرت عبد الرحمٰن بین پڑا تھا اس کے بعد آخری ایت ہوئی ہے ملخہ مروال میں یہ تحقیق پہلے ہو چکی ہے یہ نہیں نہ قریب جاؤ نماز کے درگالے کے تم نسخے والے ہو یہاں تک کہ جانو تم جو کہتے ہو ولا جنوبان اور نہ قریب جاؤ نماز کے جنوب کی حالت میں جنوب کی حالت میں بھی نہ جاؤ یہ درمیان میں چھوڑ دو اللہ میری سبیر کو چھوڑ دو اور نہ جنوب کی حالت میں جاؤ حتیٰ تاختہ سلو یہاں تاکہ غسل کرو تو حتیٰ طاقتہ سلو کا تعلق کس کے ساتھ ہے بھئی جنوب کے ساتھ یا آ میری سبیر کے ساتھ ہے آج بھی غسل ہو سات کرتا ہے جب جنوب ہوتا ہے اور نہ حالت جنوب میں جاؤ یہاں تاکہ غصول کرو اب پیچھے لوٹاؤ اللہ آبری سبیر مگر حالے کہ تم مسافر ہو مسافر کا حکم آگے آ رہا ہے مسافر کا حکم آپ سفر پہ ہیں جنب ہو گیا پانی نہیں ملتا تو کیا کرو گے تو کرو گے حکم آگے آ رہا ہے مگر جنا حال ہے کہ مسافر ہو اس کا حکم آگے ہے سر وہ بہن کن تم مرض اور اگر ہو تم بیمار اور پانی کو استعمال کرو تو کیا ہے مضر ہے اولا سفر یا کس کے اندر ہو سفر کے اندر ہو آگے او بمن واؤ ہے وہ سفر کے اندر اور آتا ہے ایک تم میں سے پشاب پہانے کو یا ہاتھ لگاتے ہو تم کس کو عورتوں کو ہم بستری کرتے ہو سفر میں ہو ہم بستری کرتے ہو یا پیشاب پہن کرتے ہو پس نہیں پاتے کس کو پانی کو تو مسافر کا حکم آ نہیں تو کیا کرو فتم سید سیے با اجازت تیم پس کش کرو تم مٹی پا امام ابو ابونی فرحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سعید سے مراد ہے جن سے عرض کیا جن سے عرض سے تیم ہو سکتا ہے بعض حضرات کہتے ہیں صرف مٹی سے بعض کہتے ہیں مٹی اور ریت سے اب جن سے ارض کی دلیل لکھو سعید اوپر ہاشا لکھو واج ہول ارض سعید سے مراد صرف مٹی نہیں کیا مراد ہے واج ہول جن سے زمین بخاری جلد نمبر دو صفحہ چھ سو انسٹھ بخاری جلد نمبر دو صفحہ چھ سو انسٹھ میں بخاری پڑھا رہا تھا تو یہ آ گیا. یہ میں نے کہا باری دلیل آ گئی ہے اور پھر وہ لکھ دیا پس کرو تو شہید تیب کا پم سا تری تیم پہلے اجازت تیم تھی اب کیا ہے آہ. مسا کرو تم اپنے منہوں کا اور اپنے ہاتھوں کا دو ضربوں کے ساتھ بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں بخشنے والے ہیں مجبوری آئے تو مٹی آپ کے لیے متحر بن گئی الم تر اللہ کبائے یہود پہلے سے بھی یہود کے کبائے چلے آ رہے تھے درمیان میں مومنین کے لیے تمبیے تھیں اب پھر وہ یہود کی بات ہے جی کبائے یہود کیا نہیں دیکھا تو ان طرف ان لوگوں کے جو دیے گئے ہیں ایک حصہ کتاب کا ایک حصہ کیوں کہا کہ کتاب بہت سی بدل دی نا یشتر زلالتا مرض نمبر ایک زلال پہلی مرض ان کی ہے کہ خود گمراہ ہیں خرید کرتے ہیں گمراہی کو وہریدن تزل سبیر یہ مرض نمبر کیا ہے دو ہے جلاد کوئی آج کل بھی گمراہی کو خرید نہیں کرتے لوگ دس بیس ہزار روپیہ لے کے ٹی وی لے آتے ہیں کہ اس کو خرید کر رہے ہیں گمراہی کو خرید کر رہے ہیں اچھا مرد نمبر دو کیا ہے اضلاع اضلاع اور ارادہ کرتے ہیں یہ کہ گمراہ ہو جاؤ تم بھی راستے سے تمہیں بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں واللہ عالم ودائے تم تسلی منہ اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں اپنے دشمنوں کو اور کافی ہے اللہ تعالی کارساد اور کافی ہے اللہ تعالیٰ مددگار وامن اللہ دین احادو یہ مرض نمبر تین تحریف پہلی مرض زلال دوسری زلال تیسری کا ہے جی تحریف تعریف لفظی بھی کرتے ہیں مانوی بھی, بھی کرتے ہیں تعریف لفظی تو ایسے لفظ بدل دیا ٹھیک ہے نا ہاں یعنی کتاب تو رات کے اندر اپنی طرف سے لفظ ہزار دیے اور تاری مانوی ہے کہ مانا خراب کیا ہمارے پاس کی ایک آدمی تھا بندتی مولوی تھا اس سے پوچھا گیا کہ قبروں کو بوسا دینا جائز ہے ہاں جائز ہے دلیل کہنے کا قرآن میں ہے وائزل کبو رو قبروں کو بوسا دو ٹھیک ہے یہ ہے بدباشی ہے کیا ہے اور میرے پاس کبھی کبھی سلام بھی بیچ دیتا تھا حرکت ہی آدمی فوت ہو گیا کیا کہیں کبھی کبھی میرے پاس سلام بھی ہے کہتا کہ اس کو میں نے دعا بھی کیا منوسا تو معنی غلط کرتا ہے ویزا کبور ہو کو بوسا کبور انی رائے تو آدھا شرا کو گیارہویں سابت ہے ہاں گیارہ ستارے جو دیکھے دوسرا تو گیارہویں سابت ہوتی ہے یہ تاری مانوی ہے یا نہیں ہے من اللہ مرد نمبر تین تحریر ان لوگوں سے جو یہودی ہیں وہ پھیرتے ہیں کلموں کو اپنے ٹھکانوں سے کلموں کو اپنے ٹھکانوں سے پھیرتے ہیں ایک لفظ کسی جگہ کو دوسری جگہ لے کے دوسرا اب مثال طور لا تک رب اس سلادو انتم سکارا انتم سکارا کو چھوڑ دو کسی اور جگہ لگا دو ادھر کیا ہوگا لا کے بردن بات پر ہوئی نہیں کریبی نہ جا تو کتنا غلط معنی ہو جاتا ہے وہ یقینا اور کہتے ہیں سمے نہ واسائنا یعنی خود بھی منافع کہیں دو رخ آدمی ہیں اور کالے بھی ایسے بولتے ہیں کہ وہ کالے بھی ظلم و جہین ہیں. بھی کہیں دو رخ کالمباد ان میں تعریف بھی سمجھ آتی ہے اور توہین بھی سمجھ آتی ہے اس کی میں ایک مثال دوں کہ حضرت کا ہے نا حضرت کلاب یہ لہ جا تعریف کا بھی ہے اس کا اور توہین کی بھی ہے کہتے ہیں جی حضرت صاحب تشریف لائے ہیں یہ تو ٹھیک ہے نا اور گرجوں کر حضرت حضرت تو کیا ہے توہین فلاں آدمی جی حضرت ہے آ. لفظ ایک ہی ہے لیکن ایک جگہ حضرت بزرگ ہے دوسری جگہ حضرت بدماش ہے حضرت ہے تو اس طرح وہ بھی ذل جین کل میں بولتے تھے سمجھے دیکھو جی اور کہتے ہیں سمی وا سہنا سونا ہم نے اور بے فرمانی کی ہم نے اس کا ایک معنی اچھا ہے ایک معنی کیا ہے اچھا معنی کیا ہے کہ اے حضرت ہم نے آپ کی بات سنی وسائنا قہر کیا تیرے غیر کی بے فرمانی یہ معنی گیا ہے صحیح ہے اور اگر یوں ہو تیری بات سنی ظاہر اور بے فرمانی کی دل سے یہ معنی گیا ہے برا غلط ہے آگے وس ماں غیر مجھ اور سن تو نہ سنایا جائے تو اے محبوب خدا اچھی باتیں سن ہماری بات سن غیر مسمئن نہ سنایا جائے تو بری بات نہ سنایا جائے تو یہ معنی کیا ہے اچھا ہے اور اگر غیر مسمئن کا معنی یہ ہو سن تو خدا کرے تو بہرا رہے نہ سنے یہ معنی کیا ہے وہ برا نہیں اچھا. وہ رائے نہ رائے نہ کہ بھی وہی دو معنی اگر اچھی نیت سے کہو تو اس کا معنی ہے کہ رعایت کر تمہاری بری نیت سے کہو تو کیا او بے بکو یا رائے یہ تو یہ کالمات کہتے ہیں لئیم بے علسناتے بظاہر تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تعریف کر رہے ہیں لیکن دل کے اندر تانا لگاتے تھے دین کے اندر آگے سمے کیا لئیم بے السناتے ہم اس کا منع لکھو زبانوں کو لہ جائے توقیر کی طرف پھیر کے زہران زبانوں کو لہ جائے توقیر کی طرف فیر کے زہران ان زہران کہتے تھے کہ ہم توقیر کر رہے ہیں عزت زبانوں کو لہ جائے توقیر کی طرف فیر کر زہران بتانن خدین اس کے نیچے خالف لکھو بات نن اور بات نہ دین میں تانا لگاتے تھے اور تانا لگانا دین میں بات نا بلا اللہ ہم کارو سمینا تلکین ادب اب ان کو ادب کی تلقین کی گئی تلقین ادب یہ ہے کہ اگر تا کہ وہ کہتے سمینا بانا اصائنا کی جیب جا بجا کیا کہتے اطانہ اور وسما کے بعد غیر مثم انسانی غیرہ کو چھوڑ دیتے کیا کہتے ہیں؟ صرف کیا کہتے ہیں؟ اور اس کی بجائے رائنا کی بجائے کیا کہتے ان زور نہ ہے نہیں. بہتر واسطے ان کے واکو بہت سی تھا بلاکلحم اللہ انجام بے ادبی انجام بے ادبی لیکن کے لانت کی ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بس وفر کے پاس نہیں ایمان لاتے مگر تھوڑے یا ایزین اوتو الکتاب ترغیب بلال ایمان ماں ترغیب ترغیب بلال ایمان ماں ترغیب ایمان کی ترغیب بھی ہے ساتھ ڈراوا بھی ہے کہ اہل کتاب ایمان لاؤ ورنہ اندیشہ ہے کہ تمہاری شکلیں نہ تبدیل ہو جائیں ایمان لاؤ ورنہ کیا ہے اندیشہ ہے کہ تمہاری شکلیں نہ تبدیل ہو جائیں یہ تمہارا ناک منہ اچھی شکل جو ہے نا ملیا میٹ کر دی جائے یا تمہیں پہلے لوگوں کی طرح بندر بنا دیا جائے یہ بتاؤ یہ اللہ کے آگے محال ہے یا ممکن ہے جی. کر سکتے ہیں نا یہ مطلب ہے کہ خدا کر سکتا ہے آگے اس کی مرضی کہ بل فیل کرے یا نہ کرے یہی مطلب ہے چنانچہ بعض اہل کتاب نے جب یہ آیا سنی جیسے کاب احبار اور کابار حضرت عمر کے زمانے میں مسلمان ہوئے جب انہوں نے یہ آیا سنی نا تو جلدی جلدی اپنے منہ پہ ہاتھ لگانے لگے کہ کہیں میرا منہ تمز تو نہیں ہو گیا کہ جلدی جلدی کلمہ پڑ گیا کہیں اللہ تعالیٰ ایسے کار نہ دے آپ نے مشکاش شریف کے اندر پڑھا ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ جو آدمی امام سے پہلے جلدی جلدی رکو سیدھا کرتا ہے یا اٹھتا ہے وہ خطرہ کرے کہ کہیں اس کا سر کس کا بن جائے گدا کا نہ بن جائے ڈرایا گیا نا لیکن ایک آدمی کا بنا تھا یا نہیں بڑا محترم تھا اللہ کا کہ تم بحال نہیں دیکھو جی یہ ترغیب بلال ایمان بھی ہے ماں ترغیب بھی ہے اے ایمان اے وہ لوگ کتاب کو ایمان لاؤ ساتھ اس کتاب کے جس کو ہم نے اتارا تصدیق کرنے والی ہے واسطے ان کتابوں کی تمہارے ساتھ من کا بلا پہلے اس کے کہ مٹا دے ہم منہ کو مٹا دے ہم منہ کو کیا کہ تمہارا منہ کا جو نقشہ ہے نا ناک آک لب وغیرہ یہ ایسے مٹا دیں جیسے پیچھا ہے تمہارا اس کی طرح کر دیں تو پھر اچھے لگو گے <تصفح> بسچ کالی ہوگا چولہے بولے چنجے مٹا دے ہم منہ کو فن اردا اللہ ادبارہ کا مانا فن اردا الا ہے یا ادبارہ اخبار سے پہلے کیا مہدو ہے حیات پس لوٹا دے ہم اس کو اوپر حیات پچھلی کے تو ظاہر مانا کیا ہے کہ لوٹا دے ہم اس کو اوپر پیچھے کے یعنی منہ کا گلا سا پیچھے کر دیں پچھلے والا آگے کر دیں بظاہر معنی یہ ہے نا لیکن حقیقت میں یہ مانا نہیں حقیقت اور جی. لوٹا دیں ہم اس اوپر حیات پیچھے کے. اور یا لانت کریں ان کو جیسا کہ لانت کی نہیں سات سخت پہ ان پہ لانت بھی اور بندر بھی بنے یا نہیں ہمارا کے کوئی محال نہیں وہ کانا مرلہ مقولہ اور اللہ کا یہ کام کیا ہوا ہے ان اللہ یقر شرک پہ ترغیب ایمان تھی یا نہیں اب ترغیب ترغیب ایمان کے بعد ترغیب سے ڈراوا بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتے شرک کیا جائے ساتھ اس کے اور بخش دیتے ہیں اس گناہ کو جو کم ہو شرک سے واسطے جس کے چاہتے ہیں کم گناہ بخش جاتے شرک کے علاوہ اور جو شخص شریک کرتا ساتھ اللہ کے پاس تھا کہ اس نے باندھا گنا بڑا بھائی ایک آدمی مجھے کہے کہ مالیسا ہے مدرسے زہر پیر کا تو بھی محتمے ہے فلاں بھی محتمے ہے تو میرے اوپر بہتان نہیں وہ ہر مدرسے کا محتم ایک ہوتا دو ہوتے ہیں بہتان ہے نا یہ اسی طرح کو خدا کے لیے کہ تو بھی ہے تیرے اور شریک بھی ہے تو خدا پہ بہتان نہیں ہے اللہ تو کہتا ہے کہ میں ایک ہوں تم کہتے بہو پستا کی باندھا گنا بڑا الحمت وہی ہے کبائے یہود. اپنے آپ کو پاک کہتے تھے کیا کہتے تھے ہم جو شیعہ کو ملتے ہیں تو کہتے ہیں بھی تو شیعہ ہے وہ شیعہ تو پاک ہوتا ہے شیعہ کیا ہوتا ہے پاک ہوتا ہے تو ہاں اللہ ایسے کہتے ہیں اسی طرح بریلوی صاحبان نے ایک تنظیم بنائی تھی پاک سنی تنظیم یہ بھی اپنے آپ کو کیا کہتے تھے پاک کہتے تھے اللہ نے فرمایا کہ یہود کی عادت ہے اپنے آپ کو کیا کہنا پاک کہنا اللہ جس کو چاہے پاک کرتا ہے اپنے بو میاں مٹنا بنا کرو الم تارا کب ہے یہود ہے کیا نہیں دیکھتی ہوں تیرا ان لوگوں کے جو پاک کہتے ہیں اپنے آپ کو بلکہ اللہ پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور نہ ظلم کیے جائیں گے تاگے برابر فتیل کا مطلب لکھو پاگا اصل فتیل کے اس کو کہتے ہیں آپ نے کھجور کی گٹھلی دیکھی ہے جی کھجور کی گٹلی کا جو شیگاف ہوتا ہے وہ شگاف کے اندر ایک ہوتا ہے دھاگے کی طرح اس کو کیا کہتے ہیں فتیل کہتے ہیں اور دو معنی بھی ہیں وہ بعد میں جان کروں گا کتمیر بھی نکیر بھی فی الحال آپ یہ سمجھے کھڈلی کا گٹلی ہے نا کھجور کی اس کے شگاف کے اندر کیا ہوتا ہے ایک باریک ایسے دھاگے کی طرح ہوتا ہے وہی قطل ہے نہ ظلم کیے جائیں گے تاکہ برابر دیکھ تو کیسے باندھتے اللہ کے اوپر جھوٹ اور کافی ہے یہی جھوٹ گناہ سری ایک رقوج ہی باقی رہ گیا یہ بھی کباع یہود ہیں تو سب یہود کی کباطیں بیان ہو رہی ہیں کبا یہود حضور کے ساتھ بڑا حسد کرتے تھے اور اتنی حسد کیا نے کہ ایک دفعہ کاب بن اشرف ہے نا وہ کہاں تھا مدینے کے ساتھ اس کا قلعہ تھا میں دیکھ کے آیا ہوں ابھی تباہ ہوا پڑا ہے کاب بن اشرف کا قلعہ تھا سردار تھا وہ بھی اور کچھ یہود مدینہ تھے کچھ خیبر کے تھے اس سارے کے سارے کہاں گئے مکے ابو سفیان کی دعوت کھائی اور اس کو کہا تم بھی ہم بھی مل جل کے کس کا مقابلہ کریں حضور کا مقابلہ کریں ابو سفیان نے کہا مجھے تم پہ اعتماد نہیں ہے تم تبدیل ہو جاؤ گے کے باز ہو ایک تو ہمارے بتوں کی پوجا کرو کے بتوں بھی کیا کی پوجا کی سیدھا کیا دوسرا یہ بتاؤ کہ ہمارا مذہب صحیح ہے محمد کا تو قاب نے کہا تو اپنا مزہ بیان کا نارا مزہ تو ظاہر ضرور ہے ہم بیت اللہ کا طباف کرتے ہیں آجو کو پانی پلاتے ہیں تعمیر کرتے ہیں سیلا رحیمی کرتے ہیں محمد تو بھاگ گیا لیا کتارحیمی کر گیا بیت اللہ سے بھاگ دیا ایسے کیا ایسے کیا وہ کہنے لگا تم ٹھیک ہو اس کو کہنے لگا مشرے کو کہہ رہا ہے اہل کتاب بن کے کہ تم ٹھیک ہو وہی ہے کب آئے کیا نہیں دیکھا تو انہیں طرح ان لوگوں کے جو دیے گئے ہیں ایک حصہ کتاب کا وہ ایمان لاتے ہیں ساتھ بت کے اور شیطان کے جیبت مانا بت تاوت مانا شیطان تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ جہاں بت پرستی کی جاتی ہے وہاں شیطان ہوتے ہیں کیا آوازیں کرتے ہیں اور اسی طرح قبریں ہوں خیر اللہ کی پوجا ہو وہاں بھی کیا ہوتے ہیں شیتان ہوتے ہیں آوازیں کرتے ہیں چمکیلی چیلے ہیں لوگ دکھے پڑ جاتے ہیں سندھ کے اندر تھا ایک درخت اس کی پوجا کرتے تھے درخت کی لوگ اس کو کوئی نہیں کاٹتا تھا کہ اس سے آوازیں آتی ہیں درختیں ایک ہمارا بالی صاحب تھا جو بندی یہ حالیہ شریف ہم نے بات سنی تھی وہ کیا اس نے کلاڑے کے ساتھ مارا کس کو درخت اندر سے آواز آئی ہوں ہوں ہوں ہوں لیکن یہ تو تھا موبائل ہوں ہوں کا پوت یہ میں پر ہی لوگ آدمی کاٹ دیا درخت کو کاٹا تبدیلی وہ کون ہوں کر رہا تھا شیطان کر رہا تھا ہوں ہوں کریں گے آپ نے دلے رہنا ہے ایمان لاتے ہیں ساتھ بت کے اور شیطان کے اور کیا کہتے ہیں کہتے ہیں متعلق کافو کے ظاہر ایمان کیا ہے کہتے ہیں واسطے کافروں کے یہ مانا ٹھیک نہیں ہے تم لکھ لو اور کہتے ہیں کافروں کے متعلق اور کہتے ہیں کافروں کے متعلق کیا کہتے ہیں کہ ہا بلا یہی کافر اب مانا ٹھیک ہے نا اگر یوں ہو کہ کافروں کو کہتے ہیں یہی تو یہی تو तो کافر ہے کوئی اور تھوڑے تھے کہتے ہیں کافروں کے مطالعے کہ یہ کافر زیادہ ہدایت والے ہیں مومنین سے بیت بار راستے کے کہا تھا نے کابل نشرے کے تم کیا ہو زیادہ ہدایت پہ ہوئے کلین انجان یہ وہ لوگ ہیں کہ لعنت کیوں پہ اللہ اور جس پہ اللہ لعنت کرے پر ہرکل نہیں پائے گا تو اس کے لیے بھی مددگار اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو حضور کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں دشمنی کا سبب دو چیزیں بن سکتی ہیں دشمنی کا سبب کیا یا تو حضور نے ان کا کوئی ملک چھینا ہو تو حضور نے ملک چھینا تھا کوئی سلطنت چھینی تھی ان سے کہ تو ظاہر ہے کہ کوئی حضور نے ان کی سلطنت نہیں چھینی تھی دل فرض اگر ان کے پاس سلطنت ہوتی یہود کے پاس کہ وہ اتنی بخیل ہیں کہ کسی کو تل برابر بھی نہ دیتے اتنی بقیر ہے تو سلطنت تو حضور نے نہیں چھینی وہ حسد ماس اس بنا پہ کرتے ہیں کہ حضور کے پاس نبوا دیوں آ گئی سلطنت چلو ان سے نہیں چھینی تھی تو سلطنت کیوں آ گئی حضور نے سلطنت ان سے چھینی تھی یا اللہ نے آپ کو دی کیا یہود کی بات صحیح تھی کیا وہاں وہ تو پھر ان کے ادھر روم وغیرہ کی طرف تھی تو یہ حسد کرتے تھے حسد اسی کو کہتے ہیں کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ کوئی اعزاز دے دے چاہے وہ عزت ان سے چھینے بھی نہیں ایسے سلطنت مل جائے اس کو حسد کہتے ہیں تو فنوائے یہ حسد ہے اور حسد کا علاج تو موت ہے جب بھی مریں گے حسد ختم ہو جائے گا دیکھو جی ام لہم نصیبون بیان بخل پہلے یہود کے بخل کا بیان ہے کہ آیا ان کے پاس کوئی سلطنت تھی جو حضور نے چھین لی ہو تھی مار کا. کوئی سلطنت نہیں تھی اے. کیا واسطے اس کے حصہ ہے سلطنت کا جو حضور نے چھین لیا ہو نہیں ہے فیض اللہ بل فرض اگر سلطنت ہوتی تو پاس اس وقت نہ دیتے لوگوں کو تل برابر تل برابر لکیر کا مطلب تل لکھو پہلے کیا لاب تھا جیل فتیل. فتیل کا من کیا داگے برابر جو گھٹلی کے شگا میں ادھر کیا لکھ سو تل اکثر لکیر اس کو کہتے ہیں گٹھلی ہے نا کبھی لے آؤ میں آپ کو سمجھاؤں گٹلی کے پیچھے دیکھو نا ایسے تل کی طرح سے سیاہ نکتا ہوگا وہ وہاں سے انگوری پیدا ہوتی ہے کیا وہ گٹھلی کا پیدا ہوتا ہے نا پودا وہاں سے اگتا ہے وہ تل کے برابر ہوتا ہے تو کتنی چیزیں آ دو چیز نکی تیسری ہے کتمیر کتمی اس کو کہتے ہیں کہ خود گٹھلی کو ناخن سے ایسے کرے دو تو پردہ ہوتا ہے اس پہ باریک پردہ اس کو کیا کہتے ہیں اللہ میں اس میں ہی کہتا ہے ایک دفعہ میں تقریر کر رہا تھا ایک آدمی کھڑا ہو گیا مجھے کہنے لگا کہ ان کا فرق بتا فتیل کا لکیر کا کتمیر کا کہتا ہے میں بھاگ کیا مجھے نہ آیا فرق حالانکہ وہ کہتا ہے کہ یہ فرق میں نے اپنی کتاب میں لکھا تھا لیکن اچانک کیونکہ سوال ہے میں مقبول الباس ہوں گیا مجھے سمجھ نہیں آیا میں بھاگ کیا تو یہ ذہن میرے کو یہ ام یا سدون انداز فرمایا ان سے حضور نے سلطنت نہیں چھینی تو اب دوسری صورت کیا ہے وہ حسد کرتے ہیں نا کہ ان کے پاس نبوا تو سلطنت کیوں آئی تو حسد کی کوئی وجہ نہیں اس لیے کہ تمہارے پاس نبوا تو سلطنت تھی پہلے تھی نا ان کی تم آل ابراہیم ہو اور حضور بھی کہ ہے آل ابراہیم علی ابراہیم ہے ہاں، سلطنت کیا حسد کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ اوپر اس کے دیا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے آتا ہے نا یہ جواب ہے سد کا پستاگی دیا ہم نے آل ابراہیم کو پہلے سے کتاب کی حکمت بھی دی ان کو سلطنت بڑی تو حضور بھی آل ابراہیم سے ہیں پمن ہو من آ منا ان میں سے وہ لوگ جو تھے ایمان لئے ساتھ اس کے اے ایمان لائے سے مراد حضور کے ساتھ ایمان نہ اس زمانے والے کیا آل ابراہیم کے زمانے والے بعض لوگ ایمان لائے بال نہ لائے بعد ان میں سے وہ جو ایمان لوگ رک گئے اسے اور کافی ہے جہنم سعیر جلانے والی سعیر کا منع جلانے والی آتش سوزاں ان اللہ دینا کافر تخویف لکھو جی تخویف اخراوی بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ہماری ایتوں کے ساتھ قریب داخل کریں گے ہم اس قدر پھر آپ سوال کریں گے کہ وہ نار میں جائیں گے تو جل نہیں جائیں گے کیا تو ہمیشہ کا عذاب ہوگا تو اس کا جواب یہ ہے غور کرو ایک چمڑا جلتا جائے گا دوسرا تبدیل ہوتا جائے گا وہ جلتا, جلتا جائے گا تبدیل ہوتا جائے گا یہ کل مان نا ہر گاہ کے جل جائیں گے چمڑے ان کے تو تبدیل کر دیں گے ان کے چمڑے سوا ہوں گے تاکہ چکھتے رہیں عذاب کو یہ مظاہرے کس کے لیے ہے استمرار کے لیے چکتے رہے ہمیشہ صاحب کو بے شک اللہ حکمت والے تو بھائی کفار کی تخریف کے بعد مومنین کی بشارت ہو دیا نہیں لکھ دوارت صالحات ان قریب داخل کریں گے جنات میں تجری ملتا خالی روپیہ بدا ان کے لیے اس کے اندر بیوی ہوگی پاک اور داخل کریں گے ایسے سائے کے اندر جو گلجان ہیں۔ لکھ لو جی ان اللہ یامرکم سورت کا دوسرا حصہ سورت کے پہلے حصے میں کس کا بیان تھا جی آ کام کا تھا کتنے آ گئے تھے چودہ آ گئے نا اب دوسرا حصہ شروع ہے سورت کا دوسرا حصہ آ سلطانیہ کا بیان سورت کا دوسرا حصہ آ سلطانیہ کا بیان ان اللہ یا پہلا حکم سلطانی پہلا حکم سلطانی ان اللہ یامرکم انت عبدالحمانات لکھو جی فرائض حکام پہلے پہلے حکام کے فرائض بیان کیے گیا ہے کہ حاکموں کو چاہیے کہ اہل حقوق کون کے حقوق پہنچائیں حاکموں کو کیا چاہیے بھائی جو اہل حقوق ہیں ان کے حقوق پہنچائیں غریبوں کی امداد کریں ان کی خدمت کریں حضرت عمر فرماتے ہیں میری حکومت کے اندر اگر کتا بھوکا مرا عراق کے ملک کے اندر تو قیامت کے دن مجھ سے کیا ہوگا ثواب ہوگا فرائض حکام بے شک اللہ تعالی حکم کرتا ہے تم کو یہ کہ پہنچاؤ تم حقوق امانات سمرا صرف امانتے نہیں ہیں کیا ہے متلق حقوق ہر قسم کے یہ کہ پہنچاؤ حکوم حقوق،, حقوق کو طرف آحل ہو سکے اصل اس کا کوئی شان نزول بھی بیان کرتے ہیں کہ عثمان بن طلحہ تھا اس کے ہاں کی بیت اللہ کی چابی اس کے پاس کیا تھی بیت اللہ کی چاپیے پھر ایک روایت میں تو یہ آتا ہے کہ حضور نے مکہ فتح کیا اور اس کو فرما کہ چابیاں دے دے اس وقت وہ کافر تھا اس نے کہا میں نہیں دیتا تو حضرت علی نے ہاتھ مروڑ کے لے لیا ایک روایت یہ ہے ایک روایت یہ ہے موت یہی روایت ہے کہ عثمان کیا ہو گئے تھے پہلے مسلمان ہو گئے تھے چابیاں انہوں نے دے دی تھی حضور نے اندر جا کے نوافل پڑھی جب باہر نکلے تو حضرت عباس نے کیا حضرت جیسے سکھایا میرے پاس ہے نا ہاجو کو پانی پلانا چا یہ بھی مجھ کو دے دی تو اللہ تعالی نے آیت نازر فرمائی میں نہیں چاگیے کس کے پاس ہوں جس کا حق ہے پہلے سے چاہتا آپ نے حضرت عثمان کو دے دی عثمان بن طلحہ کو سمجھے پھر اس نے اپنے بھائی صاحبہ کو دے دی پھر شاہبہ کی اولاد کے اندر آتی رہی اب تو حکومت کے پاس ہوتی ہے اللہ حکم کرتا ہے یہ کہ پہنچا دو حقوق طرف آلوم کے حم تم جب درمیان لوگوں کے فیصلہ کر انصاف بے شکل اچھی نصیحت کرتے ہیں تم کو ساتھ اس کے بے شک اللہ سننے والے دیکھنے والے یہ جی فرائض کس کے تھے حکام تھے اب فرائض ریت حکام کے فرائض یہ ہیں ریت کے فرائض یہ ہیں کہ اللہ کا کہا مانے اللہ کے رسول کا کہا مانے اور اول العمک کیا جو حاکم مومن ہو شری قانون چلانے والا ہو اس کا بھی کہا مان اطاعت واجب ہے اسماؤ حبشیا حدور فرماتے ہیں نیک حاکم مومن حاکم اسلام حاکم چاہے حبشی کو نہ اس کی بات سنو اطاعت کرو فراع زرعی لکھو ایمان مان اطاعت کرو اللہ کی اطاعت رسول کی واؤ الامر منکم اول الامر امر کے نیچے لکھو حکام یہ بھی تفسیروں میں ہے حکام اور دوسرا مان ہے فو کہا علما فو کہا علما بھی کیا ہیں اول الامر ہیں سمجھے فو کہا علماء کی بات مانو یہ بھی قرآن و حدیث سے جو مسائل استعمال کرے نا ماننے چاہیے فو کہا علما اولل عمر کی تمہیں تنازعات اگر جھگڑا ہو جائے رائت اور حاکموں کا تو فیصلہ کس سے کہیں قرآن حدیث سے کیسے فیصلہ ہونا چاہیے قرآن حدیث سے ایک لکھ لو فین تنازعات طریق دف نزا جھگڑے کو دفع کرنے کا طریقہ طریق تریک دف نزا پس اگر جھگڑا کرو تم وہ کام و کسی چیز کے اندر تو لوٹاس تو طرف اللہ کے رسول کے اگر ایمان لاتے ہو تم ساتھ اللہ کے دن قیامت کے ظال کا فی دنیا ظال کا کے نیچے کا لکھو یہ بہتر ہے دنیا کے اندر بھی کیونکہ دنیا میں اسلامی نظام ہو تو راحت سکون ملتا ہے یا نہیں دیکھ لیا آنکھوں سے طالبان کی حکومت یہ بہتر ہے دنیا کے اندر واسط